الحمد للہ وسلاۃ والسلام على رسول اللہ ولا وسحدی وسلم سامع نکرام اپنی نئی پیشکش دونوان تفسیر قرآن اور عزمت قرآن ان هذا القرآن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 الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على خاتم الانبياء محمد المصطفى على ال مجتبى اللهم صل على سيدنا محمد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 ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال في مقامنا فبسم الله الرحمن الرحيم الفذى وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون وما فيها إلا عالم أو متعلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفیری وا وسلم کرم اوکا کا اسلام آج الحمد اللہ چودہ سو پچیس کے سنہ میں مستشفی کی اس جامع مسجد میں ہم اپنے دروس کی باقاعدہ ابتدا کر رہے ہیں کیونکہ انشاءاللہ اس دفعہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور عنایت سے صورت عماں سے یعنی آخری سے پارہ جو ہے آخری پارے کے سور مبارک سے ان کی تفاصر ترجمہ اور تشریحات اور اس کے ذمن میں جو مضامین آئیں گے ان کا ذکر ہوگا چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھی میرے بھائی میرے دوست یا جہاں تک میری آواز پہنچے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کا کم کم ایک بارہ جو ہے وہ تفسیر سے اور ترجمہ سے سمجھ سکیں کہ زیادہ تر نمازوں میں اسی آخری بارہ کی صورتیں پڑی جاتی ہیں اور اگر صحیح معنی میں آدمی محنت کرے اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اللہ کے قرآن کے آیات ان کے معانی کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کرے تو اللہ دوبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں جیسے ان کا فرمان ہے ولاقی ست نلقرآل ذکر فحل ود کے تو اسی ذہن میں اور اسی ارادے سے ہم اپنے دروس کی ابتدا کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کے خلوص سے کافی پروگرام اللہ نے کرنے کی توفیق دی اور وہ البم سیرت النبی اس کے بعد قصص الانبیاء اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد منہاج مسلم یہ تو اللہ کے شکر سے آ اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کو شرف قبولیت بخشا کہ وہ عالم کے کونے کونے میں پہنچے اور اسلام اور عورت کا مقام یہ تقریباً البم تیار ہے لیکن ابھی منظر عام پہ نہیں آیا تو اب اس سال کی ابتدا جو ہے اس کے لیے ہم نے قرآن مقدس کے آخری پارے کی تفسیر کا پروگرام رکھا ہے تاکہ لوگ میرے بھائی میرے سننے والے جب نماز پڑھیں تو کم از کم قرآن کو سمجھ سکیں جب امام کے پیچھے ہوں امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نماز جہریہ میں تو جو سمجھ کے پڑھنے میں اللہ پاک نے حلاوت رکھی ہے وہ نہ سمجھنے میں تو نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ ہم سے بہت آگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دینی مدارس میں تیرہ سال کی محنت کے بعد بھی لکت عربیہ کو بمشکل سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن ان کو تو بغیر کسی پڑھے ہونے کے کسی مدرسے میں کسی نرسری میں کسی پرائمری سکول میں جانے کے وجہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ زبان اللہ نے ان کو عربی دی ہے تو اس لیے یعنی ہم جہاں تک تیرہ سال کی محنت سے پہنچتے ہیں ان کا تو بچہ پہلے دن پہنچ جاتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ این میں ہر بہن اما حرم مکی ہو یا بس نبی ہو یا اور مساجد ہوں اس مملکت میں تو جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ان کی خاص کیفیت ہوتی ہے ان پہ ایک رقت داری ہوتی ہے جہاں آیات وعید آتی ہیں عذاب کی آیات آتی ہیں تو کاف جاتے ہیں جہاں آیات واضح آتی ہیں نثر آتی ہیں بشارت ہے فتوحات ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں تو وہاں آواز کے اندر بھی وہ خوشی کا احساس ہوتا وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس معنی کو سمجھ رہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں انڈو پاک سمجھ ہیں ان میں بنگلہ دیش ہے ہندوستان ہے پاکستان ہے اور بھی دیگر اسلامی ممالک ہیں ہمارے ہاں قرآن مقدس جو دبا ہوتے ہیں جو چھاپے جاتے ہیں جو تقسیم ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اللہ تیس پارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ جیسے آدمی نے پورے حروف گن لیے ہوں اور ان کو تقسیم کر دے تیس پہ اور جہاں جہاں وہ یعنی بنے وہاں سے پارے کی حد لگا دے چاہے آیت مکمل ہو چاہے نامکمل ہو تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ ہم آج تک پرانے پاک کے اجزاء کو بھی صحیح طریقے سے ترتیب نہ دے سکے اب آپ دیکھ لیں کہ جہاں سورت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے تو اب آیت تو کہیں جا کے ختم ہوگی وہاں ابرقی نقصل مارت البسو لیکن انہوں نے سپارہ پہلے ختم کر دیا اسی طریقے سے آپ چودوے میں دیکھیں اسی طریقے سے آپ سولوا بارے میں سورت کہاو میں دیکھیں کہ یعنی ایک بات جو چل رہی ہے وہ بات مکمل ہی نہیں ہوئی لیکن سپارہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد اگر آپ کسی عرب ملک کے بتبوا قرآن کو دیکھیں تو ان میں یہ غلطیاں نہیں ملیں گی وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بات ختم کہاں ہو رہی ہے بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے تو ہم صرف سپارے کو پورا کرنے کے لیے حالانکہ یہ سپارے جو ہم نے بنائے اپنی آسانی کے لیے بنائے ہیں تو سرکار عالم کا حکم تو نہیں ہے کہ تیس سپارے بناؤ یہ تیس سی جو ہم نے بنائے ہیں صرف ہماری آسانی کے لیے ہے کہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی, ہو, ہمیں میں آسانی ہو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو ایک پارا اٹھایا پڑھ لیا ورنہ کوئی یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں تو ہمیں حکم نہیں ہے کہ قرآن کو تیس پاروں میں تقسیم کر دو قرآن پاک کے تو مناظر ہیں قرآن پاک کے تو اپنے اجزاء ہیں قرآن پاک کے تو سور ہیں اور سور کے پھر احکام ہیں کہ یہ تیوالے مفصل ہیں یہ اوساد مفصل ہیں یہ کسارے مفصل ہیں اسی طرح پھر سور کی تقسیم ہے کہ یہ سور مکیہ ہیں اور یہ سور بدلیاں ہیں اب ہم نے دیکھ لیا ہوتا ہے اس لیے کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا سورت بدری ہے اور ہمیں یہ بھی یعنی آپ دیکھیں گے کئی مقامات پہ آپ جائیں گے مثلا آپ اپنے ملک میں نظر دوڑائیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ مثلا وہاں کوئی دکانوں کا نام کوئی کسی ادارے کا نام یا کسی اپنے مرکز کا نام لیکن وہاں جب وہ لکھیں گے تو لکھیں گے المکہ یعنی مکے کے ساتھ الفلام لگا ہوگا اور مدینہ منورہ کے ساتھ مدینہ منورہ حالانکہ یہ بالکل الٹ بات ہے وہ ایک عالم کا واقعہ ہے لطیفہ علمی ہے کہ کچھ طالب العلم جو تھے مدت کے بعد اپنے استاد کو ملنے کے لیے آئے وہ تھے میری طرح کے اج یعنی وہ خاف عرب نہیں تھے تو جب آئے تو استاد نے پوچھا مدت ہو گئی استاد نے پہچانا نہیں کون ہو اس نے کہا اے نا جی تم کہاں سے آئے انہوں نے کہا جی نا من مدینہ تھا یہ لل بکا تھے تو استاد چپ مل لے آئے ہیں بیچارے اب ان کو میں کیا شرمندہ کروں تو خیر استاد نے ان کے لیے چائے وائے منگائی ناشتہ کرایا چائے پلائی آخر استاد نے شفقت کی اور انہوں نے پھر اپنی اجازت دی تو کہا کہ حضرت کوئی خدمت ہمارے دن میں کوئی کام ہو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک کام ہے انہوں نے کہا کیا کام انہوں نے کہا الفلام مکے سے لے جاؤ اور مدیمے کے ساتھ لگا دینا اب ان کو بے وقوفی کا احساس ہوا کہ ہاں بھئی مکے کے ساتھ تو الفلام لگ ہی نہیں سکتا المکہ کہنا تو غلط ہے اور مدینہ کو بغیر علفلام کے ذکر کرنا غلط ہے اس کو تو کہنا ہی المدینہ تر منڈورہ پڑے گا تو ان کو اب غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا تو انہوں نے کہا بس ایک ہی میرا کام ہے کہ عالف الام کو یہاں سے اٹھا لو اور مکہ سے لے جاؤ اور مدینہ منورہ میں جا کے اس کو لگا دینا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آدمی اتنی سی بات بھی نہ سمجھتا ہو تو اللہ کا قرآن کیسے سمجھے گا جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم نے مکہ کا نام کیسے لینا ہے جس بندے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہم نے مدینہ منورا کا نام کیسے لینا ہے تو صاف بات ہے کہ وہ بےچارا اللہ کی قرآن کو کیسے سمجھے گا اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جس کا بھی ذکر آیا ہے بعض اساتذہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک کاری صاحب تھے وہ اتفاق سے مصر تشریف لے گئے ہمارے, ہمارے یعنی اجمی کاری تھے اور انہیں اپنے کراد پہ بڑا یعنی ماشاء اللہ ناز تھا کہ بھی میں اچھا کاری ہوں اے دنیا میں بڑے کاری ہر ملک میں کاری ہے ماشاء اللہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یعنی علم کراط اور تجوید اتنا عام ہے ماشاءاللہ کہ ہر ملک میں ماشاءاللہ بڑے بڑے قاری ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوادشات ہیں کہ جیسے پرانے زمانے کے علما نے لکھا ہے کہ قرآن مکے میں اترا ہے مصر میں پڑھا گیا ہے لیکن ہند میں سمجھا گیا ہے کہ قرآن نازل تو مکے میں ہوا لیکن اللہ نے وہ پڑھنے کی جو شان ہے وہ مصر کو بخشی ہے جو اللہ نے ان کو لہن دیا ہے جو ادا دی ہے جو روح دیا ہے جو آواز بھی ہے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ اللہ کی نوازشات ہیں وہ جس کو جس شکل میں نوازنا چاہے اور اللہ نے جو فکر جو سمجھ جو قرآن کی گہائی اور قرآن کی گہرائی اور قرآن کے سمندر میں ڈوب کے موتی نکالنے کا علم اللہ نے علماء ہند کو بخشا ہے اس پر عرب بھی احترام دے. یعنی عرب کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی مؤترف ہیں اس بات کے کہ واقعی یہ ماننا پڑے گا کہ علماء ہند نے کتنے بڑے خدمات ہیں ان کے پرانے بلکہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے جتنا علماء عجم سے کام لیا ہے یعنی غیر عرب لوگوں سے اللہ نے اتنا کام لیا ہے یہ بھی ایک یعنی عجیب شان ہے میرے مولا ورنہ تو عرب کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے عرب کو تو اللہ نے یعنی اپنے کلام ہونے کا شرب بخشا ہے اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے اندر اپنے انبیاء کی فیصت فرمائی اور سب سے بڑے امام الانبیاء کو عرب میں سے بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کا محبت و مرکز و محبت جو ہے وہ عرب کو قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے مرکز ہدایہ جو کعبہ ہے وہ عرب نے رکھا تو عرب کا لاشک کا بھی غالب ان کا ایک فضل ہے اللہ نے ان کو نوازا ہے ہمیں ان کا اعتراف ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ نے عجم سے بھی کام لیا یعنی اب آپ دیکھیں کہ سیاستہ کی وہ کتابیں یعنی جنہیں سیاستہ کہا جاتا ہے یعنی چھ صحیح کتابیں جنہیں پورے پاکستان میں دیکھ لیں اور مدارس دینیا میں دیکھ لیں دورہ حدیث کے نام سے پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے طالب کا معراج علم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کتابیں پڑھنے کے بعد جب دورہ پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی اب اس نے الحمدللہ علم پڑھ لیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ چھ کتابیں جو ہیں حدیث کی جن میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے مسلم ہے جنہیں اسہل کتاب عبادت کتاب اللہ کا شرف ملا ہے لیکن صحیح بخاری کو کس نے لکھا ہے ابو اسماعیل محمد بن عبداللہ اللہ الباری اور بخارا سے تھا یعنی ایک اجمی تھا کہاں بخارا اور کہاں جناب اللہ نے کیسا کام لیا تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی کتاب جو ہے پور والوں نے لکھی اسی طرح سنن نے ترمز والوں نے لکھی اسی طرح کسی اسپہان والے نے لکھی تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عجم سے بھی بڑا کام کیا تو اتفاق یہ تھا جناب کہ وہ قاری صاحب مصر میں رشیف لے گئے اور وہاں جا کر جو اس زمانے میں بڑے قاری ہوں گے کیونکہ مصر میں تو ماشاءاللہ ہر دور میں قاریوں کا ایک جمع غفیر رہا ہے تو اس زمانے میں جو بڑے قاری تھے ان کی خدمت میں گئے ملے جا کے ان نے سے کہا کہ بھئی میں فلاں ملک سے آیا ہوں تو میں کیوں الحمد للہ قاری قرآن ہوں اور اتنا عرصہ میں نے قرآن پڑھایا ہے تجوید سے تو میرا شوق تھا میں نے سنا تھا کہ مصر میں بڑے بڑے اساتذہ فن ہیں تو میں نے کہا کہ وہاں جا کے ان سے ملاقات کروں ان کو اپنا قرآن سناؤں ان کا قرآن سنوں تو قاری صاحب نے کہا کہ بہت اچھا عالم اس عالم آپ نے بڑا اچھا کیا آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں لیکن اس وقت مجھے ایک اہم کام کے لیے باہر نکلنا ہے اور میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا تو وہ کاری صاحب جو تھے اپنے مہمان کو گھر میں چھوڑ کے تو ان کی ایک چھوٹی بہن تھی پندرہ سولہ سال کی بچی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک تو مہمان کا خیال رکھنا جو ان کی ضرورت ہو ان کے ضروریات ہوں وہ ہر حال میں پورا کریں ان کا اکرام ان کی توقیر ان کی عزت و اعزاز میں کوئی فرق نہ آئے اور دوسرا اگر یہ برا نہ مانے تو ان سے تھوڑا بہت قرآن شریف بھی سن لیں تو خیر وہ چلے گئے تو انہوں نے چائے وائے پلائی اور اس کے بعد انہیں کہا کہ فتیرت شیخ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے بھی تھوڑا سا قرآن شریف سنا دیں تو ان نے جناب قرآن شریف سنایا یوسف تلاوت کی بچی نے سن لیا جب اس کے والد واپس آئے تو انہوں نے گھر میں جا کے پوچھا کہ بیٹا مہمان کا خیال رکھا اور انہوں نے خیال ہے کوئی قرآن چیز سنا نے کہا سنا تھا سورت یوسف سنائی ہے نہ کہا کیسا پڑتا ہے انہوں نے کہا ماشاء اللہ یوسف کو بھائیوں نے اتنا عذاب نہیں دیا جتنا ایسکاری نے دیا ہے اور نے کہا یوسف علیہ السلام کو اتنا بھائیوں نے بھی نہیں ستایا ہوگا جتنا اسکاری صاحب نے ستایا تو یہ جب ہمارا عالم ہو تو پھر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں تو جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو قرآن پاک کے جو ارشادات ہیں جو اشارات ہیں جو قرآن پاک کے احکام ہیں جو قرآن پاک کے اثرار ہیں تو کم از کم ہم اتنا تو ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھیں مالا یدری کو کل رہو لا یتن کو کل ایک محاورہ ہے عرب کا کہ اگر تم سب نہیں پا سکتے ہو تو کچھ تو پا لو اگر تم ساری کتاب حاصل نہیں کر سکتے جتنا تمہیں سمجھ آتا ہے کم از کم اس کو تو سمجھ لو بے ایڈ ہی اسی طرح ایک دفعہ مجھے اپنے ایک دوست نے سنایا وہ کہنے لگا جی میں آپ کے ملک میں گیا تھا کسی دوست کی دعوت پر تو میں نے کراچی میں نماز پڑھی تو نماز تھی فجر کی فجل کی نماز پڑھی تو جو جی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ماشاءاللہ انہوں نے جناب کی آواز بڑی اچھی تھی اور مسجد بڑی بھری ہوئی تھی اور سورت یوسف دلاوت کی انہوں نے اور سورت یوسف دلاوت جو کی اس نے تو اس کے بعد جناب وہ پالکہ ہو بھی قیابت الجب بھی الطفت ہو باد سیار حسین کو ان تو جب وہ آئے تو جب امام صاحب نے سلام پھیلا تو میں جا کے امام صاحب سے ملا میں نکاح اللہ کے بندے تم نے نماز میں وہاں ختم کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا کم از کم کنویں سے تو نکالتے تھے یوسف علیہ السلام کو اب تم تو سلام پھیر کے جا رہے ہو یوسف علیہ السلام تو کنویں میں رہیں گے نا تو کم از کم تم اتنا تو خیال کر رہے تھے کہ میں اگلی ایک آیت پڑھ لوں. ایک آیت پڑھنے کے بعد یہ ہوگا کہ پیغمبر تو یہ اس لیے میں نے یہ اس دفعہ باقی معاملات حالانکہ کچھ دوستوں کی رائے تھی کہ ہم اشرا مبشرہ جو اصحاب رسول ہیں ان کی سیرت پہ اپنے پروگرام کی ابتدا کریں کچھ حضرات کی خواہش تھی کہ سیرت فکہ اربع کہ جو ائمہ اربع ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام مالک رحمت اللہ امام احمد حمبر رحمت اللہ امام شافی رحمۃ اللہ ہم ان کی سیرت کے بیان پر اپنے دروس کی یہ سالہ ابتدا کریں اور اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی تجاویز آئی تھی کہ جیسے خلفائے راشدین کا ذکر آ گیا ہے اسی طرح اہل بیت رسول پر بات ہو تاکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ آ جائے اسی طرح بعض ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ ازواج متحرات اور بناتے رسول پر ایک مستقل یعنی دروس کا سلسلہ آئے تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے توفیق بخشی اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت ہمارے مقدر میں لکھ دی چونکہ یہ تو اس کے فیصلے ہیں وہ جو چاہتے ہیں تو کام لے لیتے ہیں اور اگر نہ چاہے تو بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ جناب بغیر اسی لیے حضور نے فرمایا دعا مانگی کہ انی اعوذ آحزب من علم لا ينفع کہ یا اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دینا جس سے آگے لوگوں کو نفع نہ پہنچے انی اعوذ بک من علم لا ينفع وان قلب لا یکشاں اور اللہ مجھے اس دل سے بھی پناہ دینا جس میں تیری خشیت اور خوف نہ ہو وان نفس لا تشبع اور اللہ مجھے اس نفس سے بھی بچانا کہ جو بھرتا ہی نہیں ہر وقت کھانے کے لیے لگا ہوا ہے لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ ہزاروں ملے تو وہ لاکھوں ملے اور لاکھوں ملے تو کروڑوں ملے اور کروڑوں ملے ہیں تو اب الگو ملے, ملے اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ان لا تدبہ کہ یا اللہ مجھے اس آنکھ سے بھی پناہ دینا جو تیری خشیت میں روتی نہ ہو آنسو نہ بہتی ہو اور فرمائے میرا اللہ بوجھے وہ دعوت لا عسمان مجھے اس دعا سے بھی پناہ دینا جو تیری دربار میں قبول ہی نہ ہو جو تیری دربار میں سنی ہی نہ جائے تو پھر اس دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا با عظب کا منہا الابا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے تو اس لیے اگر اللہ ہم سے کام لے لے تو اس کی مہربانی ہے ورنہ منانم کے مندانم ہم کیا ہیں یا ہماری بساط کیا ہے جمال ہم نشین درمن اثر کر وگرنا منہما خاکم کے حسم ہماری کیا حیثیت ہے کیا اوقات ہے تو اس لیے اب سلسلہ جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ کی ترجمہ اور مختصر تفصیل اور تھوڑی بہت تشریح اور اس کے اندر جو اسباب نزول اور شان نزول انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر توفیق بخشی تو یہ سلسلہ ہوگا اور میں تمنا کروں گا کہ آپ حضرات صرف یہ نہ ہو کہ میرے درد کو یہاں سنیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پھر ترجمے والے قرآن کے ساتھ اس کو دہرائیں تو جب آپ قرآن کو دہرائیں گے جب آپ ترجمے کو بار بار پڑھیں گے جب آپ ایک آیت کو متعدد بار دوہرائیں گے تو یہ قرآن کا موجہ ہے کہ قرآن خود بخود پھر دل میں اترنا شروع کرتا ہے یہ قرآن کی شان ہے کہ ملکات یہ سدن القرآن علی ذکر فعال اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی شان ہے یہ لغت عربیہ کی شان ہے کہ آپ اردو میں دیکھ لیں آپ کسی زبان میں چلے جائیں کہیں نہ کہیں آپ کو عربی کا لفظ مستقبل ملے گا اب دیکھیں ہر آدمی کہتا ہے السلام علیکم تو عربی کا لفظ ہے ہر آدمی کہتا ہے محترم مکرم عربی کا لفظی ہے ہر آدمی کہتا ہے قبلہ عربی کا لفظ ہے ہر آدمی کہتا ہے نور عربی کا لفظ ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ نور چشم ہے میرے جی عربی کا لفظ ہے ہر آدمی کہتا ہے جی میری اہلیہ ہے عربی کا لفظ ہے اسی طرح یعنی ایک نہیں کئی مقامات پہ آپ کو لفظ ملیں گے آپ جیسے آپ کہتے ہیں یہ بچہ تو جی بڑا صحیح سالم ہے صحیح سالم تو عربی کا لفظ ہے صحیح سالم تو کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے یہ تو عربی کا لفظ ہے اسی طرح سے یعنی اچھا جی اس بندے پہ اور موت آ جی بس تو موت عربی کا قلف ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ الفاظ ہمارے ہاں ویسے بھی مستعمل ہیں یعنی اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں اور اسی طرح اور دیگر زبانوں میں بھی مستعمل ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ پر تھوڑا سا غور کرنا ہے تھوڑا سا تدبر کرنا ہے اور تھوڑا سا تفکر کرنا ہے تو جب آدمی تدبر و تفکر سے کام لیتا ہے تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک قرآن کو آسان کر دیتے ہیں اور قرآن پاک جو ہے پھر اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح آداب تلاوت ہے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہے اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر کتنی کیفیات ہیں قیام ہے رکوع ہے سجود ہے کادہ ہے تشہد ہے لیکن کسی حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ماں سوائے قیام کے یعنی آپ قرآن رقو میں نہیں پڑھ سکتے حالانکہ نماز رکھو تو اہم چیز ہے نماز کی یعنی اہم فرائض میں سے ہے اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں سجود ہے سجدہ ہے آپ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن سجدے میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ اطیات میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے اچھا قرآن کی کوئی آیت بطور دعا چاہے آ جائے لیکن قرآن بحیثیت قرآن تلاوت نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو ایک عظمت دی ہے قرآن کو اللہ نے امام بنایا ہے قرآن کو اللہ نے مقتدا بنایا ہے قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احترام میں کھڑے ہو کے حتیٰ کہ نواز میں بھی کھڑے ہوکے تو پڑھ سکتے ہیں جھک کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح علما نے لکھا ہے کہ آداب قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ لا لائے مصنوع الار کہ اشریت کا حکم ہے کہ آدمی اگر ناپاک ہے حد سے اکبر ہے یا حد سے اصر ہے کیا مانا وضو نہیں ہے تب بھی قرآن کو نہ چھوئے اچھا اسی طرح غسل جناب کی ضرورت ہے تب بھی قرآن کو نہ چھوئے۔ اسی طرح میری بیٹی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تب بھی قرآن کو چھونا منع ہے دنیا کی ہر کتاب کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے لیکن قرآن اتنا مقدس ہے قرآن کی اتنا عظمت ہے کہ اس حالت میں اس کو ہاتھ لگانا منع کیا گیا اسی لیے قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی سوفن مقرر مرفو دن بے ایدی دن بے <تصفح> کہ کرا جو ہے وہ دنوہ محفوظ میں تو اس لیے انشاء اللہ آداب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آپ کو جہاں موقع ملے باوجو ہو کر یکسو ہو کر ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں یہی وجہ ہے اور یاد رکھیں کہ جب آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور جب وہ حدیث پڑھتا ہے تو گویا اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے یہی وجہ تھی کہ ہمارے اقابل جن کو اللہ نے یہ ذوق بخشا تھا حضرت اکرما جب قرآن کی تلاوت کرتے تو فرماتے ہاضا کلام و ربی حاضہ کلام و ربی دو آیتیں بڑھتے اور بے ہوش ہو جاتے دو آیتیں بڑھتے اور آپ پہ دورہ پڑ جاتا ان شاء اللہ جی وہ ہے عظمت کی عظمت کو جب تک قرآن کی عظمت دلوں میں نہیں آئے گی تو کا احترام کیسے ہوگا عظمت آئے گی تو احترام ہوگا عظمت آئے گی تو تکریم ہوگی عظمت آئے گی تو تعظیم ہوگی اور جب ہم کی تکریم کریں گے تو قرآن ہمیں سمجھ آئے گا لیے یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جتنی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں یعنی مشہور کتابیں جو ہیں وہ تو چار ہیں لیکن کتابیں تو تقریباً ایک سو تیئیس درجن ہوئی ہیں صرف چار کتابیں نہیں اتنی رہی یہ چار کتابیں تو مشہور ہو گئی ہیں یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جن کو عزت دے جن کو شہرت دے جن کو نام دے تو معروف کتابوں میں تو تورات ہے انجیل ہے زبور ہے اور قرآن ہے ورنہ صاحب ابراہیم ہیں صاحب موسہ جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے تو اس لیے علام نے لکھا ہے کہ تقریباً ایک سو تیئیس کتابیں ہیں یا اللہ عالم کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ یہ ایک سو تئیس کا عدد جو ہے یہ بھی ہمیں روایات اسرائیلیہ سے ملتا ہے یعنی قطب متقدمہ سے ملتا ہے کو سابقہ سے ملتا ہے اور ان کے بارے میں قاعدہ ہے کہ لانو صدق ولا لانو نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ جٹ سکتے ہیں جو کہ ہم سے پہلے کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم کیا تحقیق کر تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ روایت قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم چھوڑ دیں گے اگر وہ روایت اسرائیلیہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم قبول کر لیں گے اور اگر صرف بطور معلومات نقل کی گئی ہے تب بھی ہم قبول کر لیں گے تو اس لیے یاد رکھیں کہ کتابیں بہت اتری لیکن اللہ تبارک تعالی نے عزت جو ہے وہ صرف چار کو کوتا فرمائی مقام جو ہے چار کوتا فرما تو بہرحال حالہ مسئلے کو سمجھیں اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں وہ جتنی کتابیں اتری ہیں وہ کتاب اللہ تو تھیں کلام اللہ نہیں تھی اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور ذہن میں رکھیں کہ مثلاً تورات ہے تو تورات کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں انجیل جو ہے وہ کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں اسی طرح زبور جو ہے وہ کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں یہ شرب صرف قرآن کو ملا ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی تو اب سمجھے کہ کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے کہ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی آج مجھے فلاں بزرگ کا خط ملا ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے حالات لکھے تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے خط لکھا ہے عربی میں کہیں گے کہ جانی جا کتاب کتاب آئی ہے میرے پاس خط ہے اچھا اب اگر اس نے آپ سے بات کی ہو بالمشافہ ملے ہوں یا ٹیلیفون پہ بات کی ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا خط آیا ہے آپ کہیں گے جی آج میری ان سے بات ہوئی ہے ان نے میرے ساتھ بات کی ہے اچھا بھائی وہاں جیوں نے کہا جی آج میرے ساتھ خود ملے ہیں بات کی آپ کہیں گے جی ٹیلیفون پہ میری بات ہوئی ہے تو کلام میں اور خط میں فرق ہے خط آیا ہے کتاب آیا ہے یا کلام تو اب وہ جو کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ تو ہے کہ اللہ نے الوا پوس علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور الواف طور فرما دی کتاب اللہ تو ہے وہ اللہ نے دی ہے اسی طرح انجیل ہے کہ اللہ نے وہ کتاب کامل انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی اسی طرح ضبور ہے لیکن قرآن کی طرح وہ کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ نہیں قرآن جو ہے وہ اللہ نے خود جبریل کو سنایا جبریل پہ اللہ نے خود قرآن پڑھا پھر اس کو لوہے محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا لوہے محفوظ سے پھر آسمان دنیا پہ بیت الزا میں اتارا گیا اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے دو لفظ ہیں ایک لفظ آئے گا انزل نہ ہو کہیں لفظ آتا ہے نزل مثلاً شاہ ری ان قرآن تو یہاں بھی انزل انزل ان ضلع کتاب انہ محمد مصطفیٰ ہم نے آپ پر کتاب اتاری الحمد للہ ہل انالا انزلالا وہاں بھی انزلہ اور کہیں قرآن کہتے وہ نزلہ تنزیلا نزالا تو یاد رکھے کہ انزلہ اور نزالا میں کیا فرق ہے تو اس لیے انزلہ کا مانا یہ ہے کہ یکدم کامل اتارا جائے اور نترا کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے سورتن سورتن سورتن سورتن آیتن آیتن نجمن نجمن اتارا جائے تو اب دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ انا انفی لہیل قدری کہ اللہ نے کامل قرآن پاک جو تھا لوہ محفوظ میں جمع کر کے لوہ محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پہ بہتر عزت میں وہاں تک پورا قرآن آ گیا اب آسمان دنیا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل جو ہے وہ لے کے آتے رہے نزل بھی روحی اللہ کل بھی کلی تک من منزری اللہ پاک نے جبریل لے کے اترا ہے اور جب جبریل لے کے اترا ہے سورتن، سورتن، نجمن نجمن آیتن آیتن تیئیس سال میں اللہ کا قرآن اترا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب جب جبریل اترا تو وہ بھی یہ نہیں کہ ایک کتاب دے کے چلا جائے جب جبریل آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ واقعہ قرآن سنتے اور بلکہ آہستہ آہستہ میرے آقا ان زبان سے دوہراتے تاکہ قرآن کی کوئی لفظ کوئی حرف کوئی آیت جو ہے رہے نہ رہ جائے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب آپ فکر نہ کریں لا تحرک بی کا لتا جی ان جما و قرآن اس لیے آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی کے پڑھنے میں اتنا فرق ہے غیر نبی جب تک زبان نہ ہلائے پڑھ نہیں سکتا اور نبی کا مقام یہ ہے کہ زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ خود پڑھا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ ولا وابی و سلم وسیم اللہ نے فرمایا کہ آپ بالکل زبان کو بھی حرکت نہ دیں تحرک بھی لا تو جی انا نئی نا جما قرآن میرا مدنی قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے دن قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے دن میں آپ کے سینے میں جمعنا بھی ہمارے دن میں اور پھر اس کو کھول کے اس کی تفسیر و تشریح کا سما انا عَلَيْنَا بَيَانَهُ اس کا بیان بھی سمجھانا ہمارے ذمہ ہے تو یہ جو ہے یہ کلام اللہ ہے کہ اللہ نے جبریل پہ جبریل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا تو اب کتاب کی شکل میں بھی آیا کلام کی شکل میں بھی آیا تو یہ شرب صرف قرآن کو ملا ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی اچھا اسی میں یہ نکتا بھی سمجھ لیں کہ ساری کتابیں ہیں ختم ہو گئی تورات ہے لیکن محرف ہے مغیر ہے مبدل ہے اصلی تورات تو نہیں ہے تورات تو اب موجود ہے لیکن موجودہ تورات جو ہے اتنا محرف ہے اتنا مبیر ہے اتنا مبدل ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے حیران ہو جائیں تورات اگر موجودہ دیکھیں آپ اچھا انجیل ہے وہ تو, تو وہ تو اس سے بھی آگے ہوئے کام یعنی وہ تو انجیل چار ہو گئے انجیل مکوکس ہے انجیل لوکا ہے انجیل جو ہے اور سب کہتے ہیں کہ ہمارا انجیل صحیح اور دوسرا غلط ہے جو لوگ انجیل لوکا کو مانتے وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی صحیح ہے باقی تینوں غلط اچھا مکوکس والے کہتے ہیں نہیں جناب ہمارا نسخہ جو ہے وہ تو صحیح ہے باقی غلط ہے ہم کہتے ہیں تم چاروں سچ کہتے ہو باقی غلط ہیں سارے ہی غلط ہیں تم چاروں سچے ہو اللہ کی رحمت سے چونکہ چاروں کے چارے یہ جی ہیں وہ محرف ہیں مغیر ہیں مبدل ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے باللہ نعوذ باللہ بلّہ سما نوز بلّہ ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پڑھ نہیں سکتا احمد اداد کے ساتھ جب اب مناظرہ ہو رہا تھا عالمی سطح پر تو انہوں نے مناظرے میں صرف ایک بات کی انہوں نے کہا بھائی مناظرے کے دلائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انجیل کو تم مانتے ہو تمہارے نبی پہ اتری ہوئی کتاب ہے ان کہا جی ہاں انہوں نے کہا انجیل اس وقت موجود ہے نے کہا جی ہاں موجود ہے اس نے کہا انجیل کا صفحہ فلاں کھول کے یہ دنیا کے سامنے صرف تم انجیل ایک صفحہ اس کی عبارت پڑھ کے ترجمے کے ساتھ سنا دو میں ہار گیا تم جیت گئے اچھا لوگ حیران ہو گئے یہ کون سی بڑی بات ہے یار اس کی کتاب ہے اب وہ پارویں صاحب جناب پڑھے نہیں پتہ کا بھی دیکھو بات سنو قرآن کا میرا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے نبی پہ قرآن اترا ہے اللہ کی کتاب تم مجھے جہاں سے حکم دو میں قرآن پڑھتا ہوں جہاں سے حکم کرو میں پڑھتا ہوں اور ترجمے کے ساتھ انگریزی تو انگریزی ترجمہ ہو جائے گا فرینچ ہے تو فرینچ ہو جائے گا اردو ہے تو اردو ہو جائے گا لیکن تم اپنی کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو وجہ کیا ہے, کیا ہے صرف تم اپنی کتاب کا ایک صفحہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لو اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاؤ تو تم جیت گئے میں ہار گیا تو جتنا زور لگا سکتے تھے نا ہم لگایا انہوں نے لیکن پادی صاحب آئیں بائیں شائیں کر جائیں آخر انہوں نے کہا کہ بھائی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں اور میں دعویٰ کرتا ہوں یہ زہر کا پیارا تو پی لے گا لیکن پڑھے گا نہیں کیوں اگر وہ پڑھتا تو لوگ سن کے حیران ہو جاتے کہ یا اللہ کی کتاب یہ باتیں لکھی ہوئی یہ کوک شاستر ہے یا اللہ کی کتاب ہے یہ کون سی کتاب ہے خدا کی کلاب میں ایسی نوز بلا فوش باتیں لکھی ہوئی ہیں امبیا کے خلاف نبی کے خلاف اور جس کو تم اپنا رسول مانتے ہو خدا کا بیٹا مانتے ہو اس کے خلاف تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ساری کی ساری بدل گئی ختم ہو گئی لیکن قرآن نہ بدلا موجود ہے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے یعنی اندازہ کریں کہ قرآن غیر رب لا یوزیدا بلا ولا کو سما ایک حرف نہیں بڑھ سکتا ایک حرف کم نہیں ہو سکتا محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے جب صحابہ کے زمانے میں ان تاکیہ کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ آئے صحابہ کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے نا کہ موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ دونوں تشریف لے آئے تو حتی اذا حتہ اضاط نصرت عما فو ہوا کہ بستی والوں نے ان کو مہمان نوازی نہ کی اور مہمان بنانے سے انکار کر دیا جی دوائی سب دفاقہ میں ہوں اتنی بار گر رہی تھی حضرت خدے میں اس دیار کو سیدھا کر دیا تو مجھ سے اسلام جلال میں آ گیا ان کا عجیب لوگ ہیں انہوں نے تو ہمارا احترام بھی نہیں کیا کہ مہمان نوازی تو حق کا شرع ہے شرع حقلت ہر لحاظ میں لیکن آپ ان کا کام کر رہے تو یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے تو وہ انتا کے علاقے کے لوگ تھے وہ آئے صحابہ کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا اللہ نے قرآن میں ہمارا یہ واقعہ لکھ کے ہمیں ایسا رسوا کیا ہے کہ ہم تو قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے کہ وہ کیسے بدبخت لوگ تھے کہ دو پیغمبروں کو مہمان نوازی نہیں کی اللہ کے پیغمبر ان کے گھر میں آئے کیسے شریف لوگ تھے بھائی کہ نبی موسیٰ علیہ اسلام خضر موجود ہیں <تصفيق> لیکن مہمانی سے انکار کر دیا تم ایسا کرو کہ جو مرضی ہے ہم سے لے لو جتنا ہمارے ذمے رکھو نا جی وہ ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں صرف ایک نقطے کا ہی فرق ہے نا فبؤ اس کو اتاؤ کر دو بس لفظ تو ایک, ایک, ایک ہی لفظ ہے نا فبؤ نیچے نکتا ہے تو انکار اوپر ڈال دو تو وہ آئے وہ اسان کے معنی میں ہو جائے گا تو ہم ذلت سے بچ جائیں گے ورنہ ہم تو قیامت تک ذریع ہوتے رہیں گے کہ کیسے بستی والے کیوں ایک نقطے سے جیسے کسی اردو والے نے بھی کہا ہے نا کہ ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑتے رہے ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا تو ہوتا تو ایک ہی نقطہ ہی ہے نا. اب اس کو محرم لکھیں گے ٹھیک اگر نقطہ ڈالتے تو وہ مجرم ہو جائے گا نقتا نکال لینو محرم ہو جائے گا تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اگر اباؤ کو ادا کر دیں نا کہ ادا ہوئیں گے تو کہ وہ تو آئے گی دعوتیں اور یہاں تو ہے اباؤ کے انہیں انکار کیا کہ دعوتیں تو صحابہ نے کہا بدبخت تو کیا کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا قرآن ہے ہم کس کس نسخے میں بدل دیں جو قرآن اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا اس کا نقطہ کون بدلے گا جو قرآن اللہ تبارک و تعلی حضور کی امت کے سینوں کو ویاہ قرآن کے لیے ان کا ایک مقام بنا دیا ہے اس کو کون بدلے گا تو قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا قرآن کا تو ایک حرف نہیں بدلا جا سکتا یعنی ابھی آپ دیکھ لیں کہ چودہ سو پچیس سال گزر گئے ہیں آج بھی اللہ کا قرآن اسی طرح محفوظ ہے اسی طرح تر و تازہ ہے اسی طرح بالکل وتم جیسے حضور پاک میں گویا کہ آج اترا تو اس کی وجہ سمجھیں کہ وہ کتابیں تو گم ہو گئیں محرف ہو گئیں مبتل ہو گئیں لیکن قرآن نہ بدلا وجہ کیا تھی کہ وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہ تھی کلام اللہ کی سفت ہے جب اللہ باقی ہے تو اس کا کلام بھی باقی ہے اس میں کیسے تغیر آ سکتا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ بھی تو باقی ہے نا دائم ہیں الأول والآخر الآرول باطن وہوبل خلیم جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا تو جب وہ باقی تو اس کی صفت کلام بھی باقی ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے اس لیے اللہ پاک نے اس کو یہ مقام بخشا ہے جو کسی کتاب کو نہیں بخشا اچھا اسی طرح دوسری بات پہ غور کریں عزمت قرآن پہ کہ ہر کتاب کا ایک وقت تھا ہر پیغمبر کا ایک زمانہ تھا علیہ السلام اپنے وقت میں آئے اپنی قوم کے لیے آئے علیہ السلام اپنے وقت پہ آئے اپنی قوم کے لیے آئے اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے جائیں اور اللہ کا قرآن نے جن کا واقعات ذکر فرمایا بتا دی الا عاداہم حدا گاؤں میں آد کے لیے حضرت حد نے اسی طرح فرماتا ہے قرآن و الا سمود صالحہ تو ان کا زمانہ بھی محدود اور ان کا مکان بھی محدود اس لیے ان پر جو اللہ نے احکام بھیجے وہ بھی ایک زبان کے لیے میں لیکن جب اللہ کا قرآن آیا تو اب اللہ کے قرآن کے احکام بھی قیامت تک اللہ کے قرآن کے الفاظ بھی قیامت تک اللہ کے قرآن کے معانی بھی قیامت تک اور جس صاحب شریعت پہ قرآن اترا ہے اس کی نبوت بھی قیامت تک کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں اللہ کے قرآن کے بعد کتاب کوئی تو اسی لیے کتابوں میں موجود ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا کہ لا نبی آباد ہو ولا رسول آباد ہو ولا معصوم آباد ہو ولا کتاب آباد کتاب ہی ولا شریعت آباد شریعت, شریعت ہی کہ اب اللہ کے نبی کے بعد نہ تو کتاب آئے گی نہ رسول آئے گا نہ معصوم آئے گا نہ کوئی شریعت آئے گی مئی اب غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا دین يُقْبَلَ اقبال امن ہوا ہوا فل آخرت باسرین تو یہ شرف بھی قرآن کو ملا کہ اللہ کا قرآن آیا بھی سب کے لیے عالمی احکام کے لیے اور رہے گا بھی قیامت تک تو یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو صرف اللہ کے قرآن کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا اور اسی طرح اب آپ دیکھیں میرے آپ کا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مقام اب لیکن آپ کی چالیس سال کی زندگی مکے میں گزرتی ہے آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ مکربہ ہے اور آپ کی بے جو ہے وہ بھی مکہ مقربہ میں ہے آپ کا بچپن جو ہے وہ بھی مکہ مقربہ میں ہے آپ کا شباب جو ہے وہ بھی مکہ مقربہ میں ہے آپ اسی مکی زندگی میں صادق بھی ہیں امین بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو محبت بھی ہے لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو نام حضور بتلاتے تھے انا محمد جو تعارف ہوتا کہ من محمد ابن عبداللہ اچھا کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادے کا نام بھی لے لیتے تھے انا ابن عبد عبدل تو عبد المطلف حضور کے دادا ہیں یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلف ابن ہاشم ابن عبد مناب قصی ابن خلاف ابن مرائی حضور کا شجرہ ہے تو اب اندازہ فرمائیں عظمت کلام کا عظمت قرآن کا کہ جب تک قرآن نہیں اترا ہے تو حضور کا نام جو ہے محمد ابن عبد اللہ ہے لیکن جب قرآن کی آیات مبارک اترتی ہیں اور راری ہیرا میں جبر اترتا ہے اور سب سے پہلے قرآن کی پانچ آیتیں لے کے آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا ہوتی ہے اب اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب اب جو کوئی پوچھے گا تو اب آپ محمد الرسول اللہ تو یعنی آپ کو محمد الرسول اللہ کے مقام پہ, پہ پہنچانے والا کون ہے قرآن آپ کو مقام نبت سے سرفراز کرنے کا علامت کیا ہے قرآن ہے کہ سب سے پہلے آپ پہ وحی اتری آپ پہ قرآن اترا اسی لیے آپ بخاری شریف کھول کے دیکھ لیں اور تمام سیاہ کی کتابیں دیکھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روجا محترمہ محسن اسلام محسنۂ دین محمد مصطفیٰ محسن محمد مصطفیٰ ام اولاد النبی المصطفیٰ سیدہ خلیت مقبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتے ہیں اور ورقہ جو ہے وہ دین علیہ السلام پہ ہے اور قطب سابقہ کا بہت بڑا عالم ہے ماہر ہے فلقی یاد کا بھی ماہر ہے اس نے جب سارا واقعہ سنا اور فوراً اس کے بعد اس نے کہا کہ اب شری خدیجہ خدیجہ تجھے مبارک ہو اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا نظر علیہ ناموس اللہ نظر علا موسا علیہ السلام ان پہ وہی فرشتہ اترا ہے جو موسا پہ اترا کرتا تھا تو یہ بھی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی اور اس کے بعد روتا ہے اور رو کے کہتا ہے بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ کاش یا رسول اللہ جب مکے والے آپ سے ستائیں گے میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا لیکن یہ مکے والے آپ کی مخالفت کریں گے حضور نے فرمایا میری مخالفت کیوں کریں گے تو حبر کام نوفل نے عرض کیا کہ محمد مصطفیٰ جو بھی اللہ کا پیغمبر اللہ کے پیغام لے کے آتا ہے تو قوم مخالفت کیا کرتی ہیں ہر دائیں حق کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی عظمت قرآن تھی کہ قرآن اترنے سے پہلے حالانکہ اللہ کے ہاتھ و حضور اس وقت خاتم النبیین ہے ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے ایک حدیث مبارک میں آتا آتے اس وقت بھی نبی تھا ابھی آدم علیہ السلام تو ابھی تو اس کے پراسط سے گزر رہے تھے ابھی تو پیر یعنی ان کو لو ہی نہیں پھونگی گئی ابھی تو اپنی مٹی میں تھے مٹی اور پانی میں تھے، تو مانا کیا ہے یعنی اللہ کے علم میں تو ہر چیز پیر سے تھی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی دو ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے قلم پیدا فرمائی اور اس کے بعد حکم دیا اب تا کا نما یقماقا یل قیاما کہ اب لکھ دو جو ہو رہا ہے جو ہوگا جو قیامت تک ہوگا تو جو قیامت تک ہوگا تو اس میں حضور کی نبوت سب چیزیں لکھی گئی ابھی تو عالم پیدا ہی نہیں ہوا لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک ہے حضور کے بارے میں نبوت کا فیصلہ ہو جانا وہ تو عالم اروا سے بھی پہلے ہو گیا لیکن ایک ہے اظہار فیصت اور اعلان نبوت وہ تب ہوا جب اللہ کا قرآن اترا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی و سلم کثیرن تو یہ مقام جو ہے یہ بھی اللہ نے اپنی اس کلام کو عظمت دی کہ اچھا اسی طرح علماء نے ایف فرمایا کہ اب آپ دیکھیں غور کریں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور کسی کتاب کے بارے میں آپ کو اتنا ذکر ملا کہ برسا علیہ السلام کو اللہ نے دور پہ بلایا اور دہرا دے اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں لیکن یہ کلام اللہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے تمام تفصیلات تمام جزئیات کا ذکر کیا بل قرآن فی محفوظ فی قرآن کو کہاں محفوظ کیا گیا لوہ محفوظ میں جو ساتھ میں آسمان پہ اچھا یہ تو اس کا مقام ہو گیا اب اس کو جناب اتارا گیا کب اتارا گیا فرمائے ہم نے للت القدر میں اتارا اب یہ دماغ میں آتا تھا کہ للت القدر پتہ نہیں کب ہوگی فرمائے شاہ رمضان انزل اللہ القرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا تو علماء کو سمجھ آ کہ للت القدر رمضان میں ہوتی ہے کہ قرآن رمضان میں اتارا گیا لینت القدر میں اتارا گیا یعنی رات بھی بتائی گئی مہینہ بھی بتایا گیا وہ جگہ بھی بتائی گئی اچھا لے کے کون آیا برم نظر ابھی ہل روح اس کو لے کے آنے والا جبرین ہے جس کا لقب روح بھی ہے اور جس کا لقب امین بھی ہے جو امانت والا ہے خیانت نہیں کرتا یعنی اندازہ کریں کہ اللہ نے اس کی دو صفتوں کا ذکر کیا ایک صفت الروح روح اور دوسری صفت امانت روح کی صفت کے ذکر کرنے سے سمجھ آیا کہ جیسے روح کے بغیر ہماری زندگی نہیں روح ختم مطالعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہمارے ایمان کی روح جو ہے وہ قرآن ہے جیسے ہماری جان کے لیے تو یہ روح ہے نا جو ہمارے اندر ہے لیکن ہمارے ایمان کو بھی روح چاہیے وہ روح کیا ہے قرآن ہے اس لیے کہ اس کو لانے والے کا رقب بھی روح ہے اور قرآن کا رقب بھی روح ہے وہ قزا دکھا ادئی کا روح ہم اللہ نے قرآن کو روح بھی فرمایا تو قرآن بھی روح اور لانے والا بھی روح اور دوسرا یہ بھی فرما دیا کہ آمانت والا ہے میرا اللہ فرشتے تو سارے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں کھانے سے پاک پینے سے پاک گناہوں سے پاک تو اس میں خیانت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ امانت کا ذکر کیوں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی تو علیم بذات صدور ہیں علام الغیوب ہیں اللہ جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب جبریل قرآن لایا تو تھا حضرت علی پر لیکن وہ بھول گیا یا غلطی کر گیا اور گیا محمد نبی پر حالانکہ قرآن تو علی پہ اترا تھا لیکن وہ بھول کے ادھر لے گیا تو اللہ نے پہلے فرما دیا وہ امانت والا ہے وہ اسی پہ لے جائے گا جس پہ میں حکم دوں گا وہ خیانت نہیں کرے گا تم ایسے غلط تصورات آنے والے لوگوں سے پہلے یاد رکھ لو تو نظر ابل الامین اچھا لے آنے والے کا نام بھی بتا دیا اچھا لے کے کہاں آیا کس کے فرمایا اللہ کل محمد مصطفیٰ تیرے دل پہ اتارا اتنی علما نے فرمایا ہے کہ آپ مانوں میں باعزت مقام جو ہے وہ لوہ محفوظ تھا سبائے دنیا میں بیت العزت تھا اور زمین میں سب سے اعلیٰ مقام قلب محمد مصطفیٰ تھا کہ یا اللہ نے وہاں قرآن رکھا یا یہاں قرآن رکھا اسی لیے تو بیوی عائشہ کہتی تھی نا کہ جس نے نبی میرے پاک کو سمجھ نہ ہو کان قل کہ القرآن کہ میرے محمد مصطفیٰ کی سیرت جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے کہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے بعض البا کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو دیکھنا ہو مصحف کو عملی شکل میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو یہ مقام جو ہے اچھا اب جناب لے آئے اللہ قلبی کا من المنظری اور میرا اللہ کس لغت میں قرآن اتارا گیا انگریزی میں ہے اردو میں ہے میں نا نا نا بلسان عربی مبین اس کو ہم نے لسان عربی میں اتارا ہے قرآن عربی تو یہ عزمت بھی صرف اللہ کی کتاب کو ملی ہے کہ جس کی تمام جزئیات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے وہ آخر داوانا حضر الحمد للہ حرب العالمی البلاغ جو ہیں اللہ کو منظور ہے تو ساڑھے نو بجے سے شروع ہوں گے تو ذرا پابندی سے مہربانی کیا کریں چونکہ میرے لیے پھر بعد میں جو جتنا میں لیٹ ہوں گا میرے صبح کے بھی درس ہوتے ہیں کیونکہ <تصفح> اگر ایک آدمی کی مکہ شریف میں نوکری ہے وہ اگر کسی دوسری جگہ تجارت کے لیے زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے چلا جائے یا استخارا کرے کوئی بات نہیں چلا جائے مکے میں رہنا کچھ شران ہم پر حکم تو نہیں ہے کہ ہم لاد مکے میں رہیں یہ تو کوئی حکم نہیں مکے میں تو حکم ہے ہمیں حاج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مکے میں مستقل قیام کرنا جائز ہی نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستقل مکے میں قیام ہی نہ کرو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہ کے مکے کو یاد کرو یہ بہتر ہے کہ مکے میں رہ کے اپنے ملک کو یاد کرو کہیں ایسا نہ ہوگا بے ادبی ہو جائے اور پھر یہاں اگر غلطی ہوگی اللہ معاف کرے قرب سلطہ سنتا آدشا بہت تو باقی رہا میرا بھائی آپ کو جہاں کام ملتا ہے آپ جائیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ لاز من مکے میں رہیں ہاں اگر آپ اب آ چکے ہیں اللہ پاک نے رکھا ہے تو اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن استخارہ کے کوئی وجہ بھی تو ہونا شران تمہارے لیے وہاں جانا بھی جائز ہے مکہ چھوڑنا بھی جائز ہے مکے میں رہنا بھی جائز ہے کہتا ہے جی کہ قرآن پاک الفاظ اور مانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے اگر فقط نواز میں معنی سے کاد کی جائے تو پھر جب دونوں کا نام ہے تو معنی سے کیسے کراڈ کی جائے گی یہ تو آپ اپنے سوال کو خدرت کر رہے ہیں کہ جب قرآن نام الفاظ اور مانی دونوں کا ہے تو اب اگر صرف معنی پڑھیں گے تو پھر الفاظ تو نہیں پڑھیں گے تو قرآن تو نہ رہا نا. قرآن تو تب ہوگا جب الفاظ بھی ہوں اور معنی بھی ہوں یعنی الفاظ ہوں اور معنی سمجھ رہے ہوں اب یہ تو نہیں ہوتا کہ الفاظ الگ پڑھیں گے مانی الگ پڑھیں گے تو اسی بھی یہ قرآن نماز کے اندر کسی بھی ترجمے کے ساتھ یعنی مصنظال کتاب اڑا رہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ پڑھے نماز میں نماز نہیں ہوگی نماز تب ہوگی جب وہی قرآن پڑھا جائے گا جو اللہ نے اتارا ہے اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن کو ورنہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگ حبشہ لغت جانتے تھے لوگ عبرانی زبان جانتے تھے لوگ سریانی زبان جانتے تھے تو وہ کوئی عبرانی میں پڑھتا کوئی سریانی میں پڑھتا نہیں قرآن نماز میں قرآن